کربلا yeah, <Australian> In the name آپ خیالوں میں میرے کرب بلا ہے آنکھوں میں آنسو ہے لبوں پر یہ دعا ہے میرے تڑپنے کی وجہ تم کو پتا ہے مجھے ایک در آپ کا دیکھے آتے میرے روز کی جالی کو جو میرے آپ کی چوکٹ کو جو چومے لوگ مجھے آش کے شبیر پکارے جگا اپنا دربار دکھا دے رضا دھر سے میں جس وقت چلوں کر گلا کو بازو پہ باندھوں گا میں تعویذ رضا کو ماں میری سینے سے لگائے گی دعا کو مجھے ایک بار صدا میری نج سے میں بڑھوں گا سردی ہو گرمی ہو میں پیدل ہی چلوں گا راہ میں سو کی خدمت میں کروں گا اور عباس اٹھا کر میں رکھوں گا مجھے صدا دے میری قسمت کو دے اپنا درمار دکھا دے بولا نہیں آپ کے اکبر کی جوانی یاد ہے اکبر کی مجھے کچھ نہ دہانی بن گیا زوار تو منت ہے یہ مانی نام سکینہ پہ پلاؤں گا میں پانی مجھے صدا دے میری قسمت کو اپنا شاہ بنا یہ تمنا ہے میری اپنا دربار دکھا چل دیے اہل ازا سربت پر تم ہے کھلا سب کی منزل ہے وہی مجھے میری قسمت کو جگا دے اپنا دربار دکھا دے مولا, مولا مولا مولا ذوار بنا دے مولا مولا مولا ذوار بنا دیا مجھے اپنا بنا لے بولا اس نے مجھے دے اس مجھے مالائی بنا دے میری تقدیر جگا دے مولا کربلا بلا بلا مولا کر بلا بلا لے مولا کر بالا بلا لے دے حسین مولا کربلا مولا بلا لے مولا کربلا بلا مجھے